بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پاسیم تلک آیا تل کتابل مبیم تاسیم میم تلک آیات یہ کتاب روشن کی ایتیں ہیں لعلک باخعن نفسك الا يكونو مؤمنین اے پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تہی ہلاک کر دو گے ان نشئ ننزل علیہم من السماء فولت آنا خوب اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں محد اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں فقد کرتی سو کا تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے اولم یا کم ام بدنا فیم کلو جی کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں فی کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں وہ لہ اللہ عزیز اور تمہارا پروردیگار غالب اور مہربان ہے وہ اتنا دا ابو کا موسا دل قوم اور جب تمہارے پروردیگار نے موسا کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ قوم فروت یعنی قوم فراؤن کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں اخاف ان انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھے وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبتی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں قَالَ كَلَّا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِن معكم فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں فتیا فراؤل فکولا و بلآلین تو دونوں فراؤن کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں ان سلم اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں بفین فراؤن نے موسا سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی وفعلت فعلت كالتي فعلت وانتم من الكافرين اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکر معلوم ہوتے ہو قال فعلتها اذا وانا من الضالين موسی نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا فَفَرَلْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ علی ان اور علیہ یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فراؤن نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا قال رب السماوات والأرض وما بينهما ان كنتم کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرط کہ تم لوگوں کو یقین ہو قال لمن فرعون نے اپنے احالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں کو ابو کم ابو اب نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک کو ملی الی کم نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باؤلا ہے قال رب وما ان كنتم تعقلون موسا نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم کو سمجھ ہو جن منل مزونی فیرا نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا اولو بشیئ مبین موسا نے کہا خا میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ کال فراؤن نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت سریح ازدہ بن گئی وہ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بہ ن اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا فراؤن نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے ان یخرجکم من أرضكم بسحره فماذا چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے بل انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجیے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجیے یا تو کبھی کل سہاری سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئے تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے وقیل للناس ہل انتم مجتمعون اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کوئی کچھے ہو جانا چاہیے لعلنا نتبع السحرہ ان کانوہم الغالبین تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں فلما جاء السحرہ قالو لفرعون ائن لنا لأجرا ان جب جادوگر آ تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلاح بھی عطا ہوگا فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے کو لحم موسا نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو إِنَّا لَنَحْنُ ل تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے ف الق عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا فکون پھر موسا نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی تب جادوگر سجدے میں گر پڑے کو منا بے وبل اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے موسا و ہارون جو موسا اور ہارون کا مالک ہے تم لہو قبل ان لہ قبیم الدی علام فلا سیم و اجلقلا ہوں کم اجمعین فراؤن نے کہا کیا کہ اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا لا اننا الى ربنا انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں اننا ان يغفر لنا ربنا ان اول البین ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں وہ اونا الا ع اور ہم نے موسا کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فراؤنیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا فراؤن فلم تو فرونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے ان اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے وہ انگو اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں وہ خاد اور ہم سب باساز و سامان ہیں جناتی وَعُيُونَ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا وہ کنوزی وقم اور خزانوں اور نفیس مکانات سے اوتنا ہے بنی اس ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا فشرقی تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعقب کیا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لئے گئے قَالَكَ اللَّا اِنَّا موسا نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا موسو کلب فلکو پکا نہ کلو فیو العظيم اس وقت ہم نے موسا کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا موسا اجمع اور موسا اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا اوقرین پھر دوسروں کو ڈبو دیا ان کا كان اکسمنی بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں وہ ان کا لہو اللہ عزیز اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو اب ابی و قومی ماتا گن جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ وہ کہنے لگے کہ ہم بوتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجہ پر قائم ہیں قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں بل وجدنا آبا انا انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اولا تم تم ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم الاقدمون تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی فإنهم عدو إلا رب وہ میرے دشمن ہیں مگر خدائے رب العالمین میرا دوست ہے اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وہ ادا مریفین اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے ولدی یومی تنیو اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا ولوی اوپا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا بہ اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیک کاروں میں شامل کر وج علی لسانا سدری اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر وج علی اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر وہ فلی ابی ان اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے ولا يوم يبعثون اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے یو ملا مال ولا بنون جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے اللہ من اطوق سلیم ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا وہ ازلفت اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی وہ تعبدون اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہے او یعنی جن کو خدا کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں فکوب کی بوفی ہے تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے وَجلود اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے اولو وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے ان کہ خدا کی قسم ہم تو سریح گمراہی میں تھے ادن سوی کم العالمین جبکہ تمہیں خدا رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے وما اضلنا المجرمون اور ہم کو ان گناہ گاروں ہی نے گمراہ کیا تھا فمال تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے ولا صدیق حمین اور نہ گرم جوش دوست فلو ان لنا کرتا فنکون من المؤمنین کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں ان فی ذالک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے قَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ قَوْمِ نُوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوحٌ الا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں انسول امین میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں فت اللہ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو کم اجر انجرین اور میں اس کام کا تم سے سلا نہیں مانگتا میرا صلاح تو خدا رب العالمین ہی پر ہے فاتقوا اللہ و تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رزیل لوگ ہوئے ہیں قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَدُونَ نوہ نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں ان حسابهم اللہ ربی لو تشعرون ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے کاش تم سمجھو. وما انا سمجھواری اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں الا ان ام مبین میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں قول تنوج انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے کو لو اب نومی کر نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے فانجیناہ ومن معہو فی الفلک المشحون بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا ثم بعد پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا ان في ذلك كان بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وہ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے كذبت آدھ نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا لهم اخوهم الا تتقون جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ان لكم رسول امین میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اللہ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانوین اجر اجر اور میں اس کا تم سے کچھ بدلا نہیں مانگتا میرا بدلا خدا رب العالمین کے ذمے ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو مصانع تخلدون اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے وہ ادا بش تم اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو فتق اللہ وآطيعون تو خدا سے ڈرو اور میری اتاد کرو و بما امدال اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو امد کم بھی اس نے تمہیں چار پائوں اور بیٹوں سے مدد دی وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اور باغوں اور چشموں سے اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے قَالُوا سَوَا انہمتکم من الواعظین وہ کہنے لگے ہمیں خانصیت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یقصہ ہے انہذا اللہ خلق الاولین یہ تو اگلوں کے طریق ہیں وما نحن بمعذبین اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا فکذبوہ فاہلکناہم ان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 کذبت سمود المرسلین اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں اِنِّي لکم رَسُولٌ امین میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو و ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ خدای رب العالمین کے ذمے ہے اتتركون فيما هنا امنين کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے فی جی یعنی باغ اور چشمے وزروع ونخل اور کھیتیاں اور کھجورے جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں و مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا تن اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو فت ہوا پی تو خدا سے ڈرو اور, اور میرے کہے پر چلو ولا أَمْرَ تو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو في الأرض ولا جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے اول من المسرین وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو ما ان پتی تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو کرولہ قوت اللہ شو شو یو مخلوم سالے نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے ولا تمسوها بسو ان فیاخذکم عذاب یوم عظیم اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا فعقروها فاصبحون ادمین تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی پھر نادیم ہوئے ف اخذهم العذاب ان في ذلك لا ےتا وما كان اكثرهم ببین سو ان کو عذاب نے آ پکڑا بیشک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان دانے والے نہیں تھے و ان ربك له والعزیز الرحیم اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے قوم اور قوم لوت نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اذ قال لهم اخوهم الا تتقون جب ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے ان امین میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں ف تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانوین اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے الذکران من العالمین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 تحيا طولتكونا من المخرجين وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ ہوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے اول انني لعملكم من القالين لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں رب نجني واهلي مما يعبدون اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے ببال سے نجات دے فنجو اجمعین سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی اللہ فلغبرین مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی ثم پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا وہ قلم اور ان پر میں برسایا سو جو میں ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا إن في لا نال اکثر بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وہ ان لو اللہ عزیز الرحیم اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے اصحاب اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اذ لهم علا تتقون جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کم رسول امین میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلا نہیں مانگتا میرا بدلہ تو خدا رب العالمین کے ذمے ہے من فلکلا دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو وزن بال کس اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو ولا تب ناس اشیاء ہم ولا تعفو فی الارض مفسدین اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھیرو واتقو اللذی خلقکم والجبلت الاولین اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا قالو انما تمنل مساہرین وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدا ہوگن من منلبین اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنتم من الصادقين اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ قال ربي اعلم بما تعملون شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الذله تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس میں یقینا نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وہ لزیز اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ قرآن خدا پروردگار عالم کا اتارہ ہوا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ یعنی اس نے تمہارے دل پر القاہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو بِلِسَانٍ عَرَبِيِّمْ اور علق فصیح عربی زبان میں کیا ہے وہ انفی زبر اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اولم یق الم آئی ابنی اسل کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں ولو نزلناہو علا بعض الاعجمین اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے ہیں فقرأہو علیہم ما به اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے کدالی کا سلک نا اسی طرح ہم نے ان کار کو گناہ گاروں کے دلوں میں داخل کر دیا لا به حتى وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَتًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ ان پر ناگہاں آباقے ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظرُونَ اس وقت کہیں گے کیا ہمیں محلت ملے گی اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں اَفَرَأَيْتَئِن متانا سنی بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں ثم جاءهم ما كانوا پھر ان پر وہ عذاب آ ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ما تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے وما الا لها اور ہم نے کوئی بستی حالات نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے كنا تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں فلا تدع مع الله الهًا آخر فتقون من المعذبين تو خدا کے کی سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا وانذر عشيرتك الاقربين اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو وخف جناحك لمن تبعك من المؤمنين اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواز و پیش آؤ کا فقل مما تَعْمَلُونَ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے امال سے بے تعلق ہوں تو اور خدائے غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو ال جو تم کو جب تم تحجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے وہ اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ہل ا نبی اکم آنزل شیا اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں تنزل کن اصین ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں یلکون جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور ال شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں ألم تر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں وہ ان یق نمالا یف اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں سیالم وبو امو کو لبی کو مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم انقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں